نمبر تین سو اکتالیس اور لطر لکھا ہو گیا ابوها یہ مسئلہ ذکر کر دیجیے اگر کوئی مجمونا یا کوئی کاغذ عورت ہے اور اس کا باپ زندہ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے جو بالغ ہے وہ بھی زندہ ہے شوہر اس کا مر گیا اب دوسرا اس کا نکاح اگر وہ چاہے کہ دوسرا نکاح ہو تو کے نکاح کا حقدار کون ہوگا آیا کہ اس کا باپ ہوگا والد ہوگا اس مجنونا کا یا اس کا جو بیٹا بالغ ہے وہ ہوگا یہ مسئلہ ذکر کر لیا اس میں اختلاف ہے اس میں اضاف شیخین رحمت اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کا حق زیادہ ہے بہ نسبت کے باپ کے اور بیٹا ہی ولایت نکاح کا حقدار ہے کیونکہ بیٹا والد ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یمنا کا باپ باپنا کا جو والد ہے وہ اس کے بیٹے پر غالب ہوگا اور والد کو ہی ولایت نکاح حاصل ہوگا زیادہ حق دار ہے اس کا اس مسئلے میں ضلع ہاں آئنما کے امام محمد رحمت زائد کی بھیڑ تو وہی ہے جو بار بار ذکر ہوئی ہے یہ مثال کے اندر بھی اور یہاں بھی کہ چونکہ نکاح کا دارم دار و شقت پر ہوتا ہے اور گرتے کی بنسبت یا کسی بھی شخص کے کسی بھی گلی کی بنسبت باپ میں شقت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لہذا باپ کی غرایت سے نکاح کا زیادہ حقدار ہوگا اللہ علیہ کی دلیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں حدیث ہے کہ نکاح کرنے کی غلط جو ہے وہ عصبات کی طرف ہو تو اس میں عصبات کو نکاح کرانے کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے حدیث کے اندر حدیث کے اندر یہ ہے اور ویسے بھی عورت کا بیٹا جو ہے وہ اس کے باپ سے عصبہ ہونے میں مقدم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بیٹے کو عورت کے مال کا نصف ملتا ہے جی مثال کے طور پہ عورت کو تو اس کا بیٹا ہے اور مریض ہے اور اس کا شوہر بھی مریض ہے تو اگر بیٹا ہے بیٹے کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ عورت کے خادم کو شتا ہے بیٹے کو بھی نصف ملتا ہے بیٹا زیادہ لے جائے گا تو اس صورت میں بیٹا آشاب ہونے میں باپ سے مقدم ہے اور حدیث میں آیا ہے نکاح ہو کے کے نکاح کا معاملہ جو ہے وہ آشاباد تو لہذا اصفا ہونے کی وجہ سے بیٹے کا حق باپ پر مقدر ہے तीज़ी, तीज़ी, तीज़ी दे दे। اور اس نے پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ کو ایک اور جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ودایت نکاح کو یعنی نکاح کا والی ہونا اس کو صرف شفقت کے اوپر منظر کرنا ضروری ہے کہ صرف شفقت ہی دیکھی جائے یہ بات نہیں ہے اور شکت کو دیکھتے ہوئے آسا کے حق کو مارا جائے ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہوتا ہے بعض واٹ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اولیاء میں ولی میں شکپت جو ہوتی ہے وہ آسا کے جس پر زیادہ ہوتی ہے لیکن آسام ہونے کی وجہ سے آسا جو ہوگا وہ دوسرے اولیاء پر مقدم ہوگا لیکن مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے اس کا نانا موجود ہے اور ساتھ ہی اس کا چچا دس بھائی بھی موجود ہے اب اگر دیکھا جائے تو نانا کی شکت چچا گار بھائی سے کمی زیادہ ہے مگر اس کے باوجود جو چچا گار بھائی ہے وہ آشافا ہونے کی وجہ سے اپنے نانا پر اس کے نانا پر مقدم ہوگا وہ اس کا نکاح کروا سکتا ہے جی ہاں اور پھر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اس طرح کا ہو جائے کہ شقفت اور صوفت دونوں ٹکرا جائے ایک طرف باپ ہو ایک طرف آسافا ہو تو جہاں ان دونوں کو آپس میں تصادم آ جائے تو وہاں آشافا کو ترجیح دیکھیے اس مسئلے کو اب اجتماع سے ابوا وبن الولی نکاحی تھا ابن اب ہنیف رحم ہوگا اور جب اجتماع ہو جائے جمع ہو جائے مجنونا کے معاملے میں مجموعہ کا باپ اور اس کا بھال ربے تھا الگ کی نکاحی تو اس کا نکاح کرانے میں اس کا جو ولی ہوگا اس مجموعہ یا پاگل عورت کا بیٹا ہوگا شہ لگے قول کے مطابق امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابو با نہیں اس کا باپ ہوگا جی انحبو پروشف فتح او پروشف قطب اس لیے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کی بنی شفقت میں بھرپور ہے بڑا ہوا ہے ان اور شہان اللہ کی دریل یہ ہے بیٹا جو ہے وہ اس کے اندر مقدم ہے وہ آتابہ ہونے کی وجہ سے مقدم ہے اور چونکہ حدیث جو ہے وہ المقا کے نکاح کرانے کے معاملے کو ہیں یہ حدیث ہے اس کی وجہ سے مقدم ہوگا وہاں بھی ودایت مبنی سنا رہی ہا اور یہی پر مبنی ہے زیادتی شخص تھی اور زیادتی شخص کو کوئی اعتبار نہیں مجھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دارو مدار شبقت پر ہوتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ شفقت کا اعتبار نہیں کیوں جیسے کہ بعض کے ساتھ نانا کا حال ہے یعنی اگر اسی طرح ایک طرف نانا ہو عورت کا ایک طرف اس کا کوئی آساب ہو جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ چچا داد بھائی ہو ان دونوں کا اپس میں ٹکراؤ کہا جائے پھر کہا جائے کہ ان دونوں میں سے نکاح کا حق دار زیادہ کون ہے اس کا والد بننے کا حقدار کون عورت کا تو اس صورت میں جو چچادار ہوگا یا کوئی اور آسابہ ہوگا آساب نانا پر مقدم ہوگا اگرچہ نانا شفقت میں زیادہ ہوتا ہے لیکن مسلے کی روپ سے آشابہ مقدم ہوگا یہ مطلب آگے دیکھیے فصلوں میں فلکفات یہ فصل ہے کفاک کے بارے میں کفاط اس کا معنی ہوتا ہے برابری مساوات حم صلى <تصفيق> الله هنا و فرمات في النكاح معتبره قال عليه السلام انا على لا يزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجنا الا من الأكفاء الا من الاصفاء من انتظام بین یا برابری یا جس کا اعتبار کیا گیا ہے کفات میں معتبر ہے مدھو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایہ علیشان کے سنو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تندی ہی گرما ہے خبردار توجہ سے سنو کہ عورتوں کا نکاح صرف اولیاء ہی کریں گے عورتوں کا نکاح صرف ولی ہی کریں گے ولا عزب اللہ اور عورتوں کا نکاح صرف میں کیا جائے گا یعنی برابری ہی میں کیا جائے گا ہم پلہ ہونے کی صورت میں کیا جائے گا ترجمہ یہ بنے گا بلائی ضبط کیا جائے ان کا اِلَّا برابری سے تو بہ محاورہ ترجمہ ہوگا کہ برابری ہی میں اس میں ان کا نکاح کیا جائے اور, لی تو اور اس لیے دیکھیں عام طور پر مصلحتوں کا انتظام دو ہم اللہ ہی کے درمیان ہوتا ہے مطلب درمیان یا ہم پلہ کے درمیان ہی ہوتا ہے ان شریفت مستفر شتن اس لیے کہ شریف عورت وہ ایک ربیز اور گھٹیا مرد فراش بننے سے انکار کر دیتی ہے فلاں جیسی باریہ لہذا اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے کفاق کا اعتبار کرنا ضروری ہے جانب ہی عورت کی جانب سے مستفریش فلاں الفراشی اس وجہ سے جو شوہر وہ فراش بنانے والا ہوتا ہے اور جنافراشی جناعت کا معنی ہوتا ہے گھٹیا پن جی یعنی کسی چیز کا آ, کمزور ہونا گھٹیا ہونا جی. تو فراش کا گھٹیا ہونا اس کو غدرناک نہیں کر سکتا یعنی مرد کو دیکھیے اس میں یہ مطلب جان ہو گیا اللہ فی القفاق یہ عبارت کے فرمایا کہ برابری کا ہم پلہ ہونے کا شریعت میں اعتبار ہے یعنی اعتبار کیا گیا ہے شریعت میں اس کا اس کی دریل بھی ہے حبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں صفات کیا ہوتی ہے اس کا معنی بیان کریں آپ کہیں گے برابری مساوات کفات سے نکاح اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کا یعنی دیبی کا حسب نصب کے اندر مال کے اندر جمال کے اندر پیشے وغیرہ میں ہر چیز میں ہم فلح ہونا جی ہمسر ہونا یا مطابق ہونا اس کا یہ معنی ہوتا ہے کفات کے نکاح تو اس کی دلیل کیا ہے تو دریل اللہ یہ اس کی ڈی لا ہے گے کا نکاح ان کے اوبری طے کریں گے اور پھر برابری کے اندر نکاح کیا جائے گا یعنی میں ان کا نکاح کیا جائے گا ہم اللہ ہونے کی صورت میں <laughs> <laughs> انتظام السالی یہاں آن سے گریل دے, دے رہی اس کے اوپر ایک اکلی گرین اکلی گری تو اس پڑے کفات کے بارے میں اکلی دری یہاں سے دے رہی ہے کہ نکان کی جو نصرتیں ہوتی ہیں جو فوائد ہیں جی ان کا انتظام ان کا بننا ان کا پورا ہونا وہ دو ہم پلّہ ہی کے مادن ہو سکتا ہے جی ہاں اس وجہ سے کہ جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں یا خاندانی کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری بچیاں یا ہماری عورتیں کسی ایسے خاندان میں کی جائیں کہ جو پہلے سے ہی جس کے نام پہ دھبا ہو یا وہ پیشے کے اعتبار سے چھینکنا ہو یا وہ حسب نسل کے اعتبار سے چیننا ہو یا وہ جرمان کے اعتبار سے چھینکنا ہو اس طرح کوئی بھی نہیں چاہتا جی اور عورت کے بارے میں زیادہ احتیاط رکھی جاتی ہے اس لیے پہلے عورت کا ذکر کر دیا لیکن یہ شریف کا سطح ابشد اللہ حسیف کوئی بھی شریف اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی اہرے گہرے مرض سے اس کا نکاح کرایا جائے جی جس فراد الدہ میں اعتباریاں لہذا عورت کا نکاح کرتے ہیں مطلب اس بار کا رکھا جائے گا کہ آیا واقعی مرد اس کے ہمپنہ ہے بھی نہیں ہے اور اچھے گھرانے کی ہے اور مرد ویسے ہی ہے اور اچھی ذات کی ہے مرد ویسے ہی ہے جی اور عورت دیندار ہے اور مرد کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا بہرحال اس کا اعتبار کیا جائے گا عورت کی جانب سے اس ضرور رکھا جائے گا جان نہیں لا یہاں سے ایک ابھی بات کر دی کہ عورت کی طرف سے تو عورت کی جانب سے کفات کا اعتبار ہے لیکن شوگر کی جانب سے کفات کا اعتبار اعتماد دیکھیں <coughs> شوگر کا عورت کے حسن نصب وغیرہ میں مصاحی اور ہم پلا ہونا تو ضروری ہے مگر عورت کے لیے شوہر کا ہم پر نصب ہونا یا ہم پلّا ہونا یہ ضروری نہیں ہے تو اس کی جگہ دھیان کر دیجیے یہاں کچھ الفاظ عجیبان ہیں مطلب یہ اس کا یہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو مرد کو کے سیروکار نہیں ہوتا وہ کس قسم کی عورت آ رہی ہے اس کو اس چیز کا نہیں البتہ عورتوں میں احتیاط برتی جاتی ہے کہ مرد اس کے ہم پنّا ہو ہر لحاظ سے پیشہ نے بھی, عمر نے بھی اور عدالت میں بھی دینداری نے بھی اور حسن و جمال کے اندر بھی اس کا اعتبار کیا تھا لیکن مرد کی جانب سے اس کا خیال نہیں کیا جاتا اس کے نکاح میں کوئی بھی عورت آ جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے اس نے کفات کا زیادہ اعتبار نہیں رکھا جاتا اس سے یہ بیان کر رہے ہیں باقی کھڑا کر دے گی آپ کو دیکھ لیجیے گا اگلا مطلب دیکھیں یہاں سے یہ مسئلہ جان کیا کسی عورت نے اپنا نکاح غیر برابری نہیں کی وہاں سے نکاح کر لیا فریل اولیا اے فر ریہ نہ یاد رچیلا اولیا کو جو بلی سرپرست ہے اور جو اختیار ہے اس بات کا ان دونوں کے میں جدائی کروا دیں اسی عورت میں غیر برابری میں نکاح کر لیا اور پھر اولیہ تو پھر اولیا کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کرا سکتے ہیں ان, ان, ان کی اپنی ذاتوں پر جو اپنی جانوں پر جو محسوس ہو رہی ہے لوگ ان کو پانے دیں گے معاشرہ ان کو کیا کہے گا ان ساری باتوں کو مد رکھتے ہوئے اس زر کو اس تکلیف کو اپنے سے دور کرنے کی خاطر وہ ان دونوں کا نکاح ختم کرا دیں تو ان کو یہ اختیار حاصل ہے وہ قزاع تعلیم کر سکتے ہیں عدالت میں ایسا کروا سکتے ہیں اعتبار کا کا کیا گیا ہے نصب میں کفات معتبر ہوتی ہے یہ انفاپر اس لیے کہ نصب ہی سے فخر کیا جاتا ہے دلی کا مرض نصب ہے اس لیے کہ نسب ہی سے فخر کیا جاتا ہے अच्छा اچھا نصب ہو تو لوگ فخر کرتے ہیں قریش ایک دوسرے ہیں. باز باز کے ہیں. برابر ہیں بل عرب وقفاظ اور عرب ایک دوسرے کے اصل کا یہ فرمان ہے قریش ایک دوسرے کے پف ہیں ایک بتن دوسرے اور موالی ایک دوسرے کے اچھا اور ہماری جان کرتا حدیث کی وجہ سے قریش میں باہم تفاضل معتبر نہیں ہے قریش ایک دوسرے کے کف ہیں آپ کوئی قریش میں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات سے افضل ہے یہ بات سے گٹی ہے نہیں بلکہ ان میں کوئی زیادتی نہیں ایک دوسرے کا کف ہیں اگر محمد رحمت اللہ علیہ سے بھی اسی طرح منقورا لے کے انہوں نے کیا کیا اللہ یہ کہ نصب کا اہل بیت الخلاف ہے کہ کوئی نصب زیادہ مشہور ہو جیسے ویسے خلافت خلافت کے گرانے میں سے کوئی ہو اہل خلافت میں سے کوئی ہو وہ زیادہ مشہور کے بھی وہ زیادہ مشہور ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خاندان خلافت کی تعظیم اور کتنے کو دور کرنے کی غرض سے یہ بات کہی ہے بَاحِلَةَ ار بَنُو کے اس لیے کہ ان کی ردالت ان کا گھٹیا پن یہ مشہور ہے دیکھیے جی اس کے اندر چند ایک مسائل لے کر کیے گئے ہیں کہ کفات کا چونکہ اعتبار برابری کا اعتبار چل رہا ہے اسی کے اوپر مسائل نکل رہے ہیں تو ہم نے پڑھا یا نکال میں کفات کا اعتبار ہوتا ہے پھر یہاں پہ آیا کہ نصب کے اندر کفات کا اعتبار ہوتا ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں حسب کے اندر بھی سرریت کے اندر بھی مالداری کے اندر بھی پیشے کے اندر بھی برابری کا ہم پلہ ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے تو یہاں سب سے پہلے کفات کے اندر مصنف علیہ رحما نے چونکہ نصب کا ذکر کیا ہے اور نصب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بہم بڑائی جان کی جاتی ہے برتری ثابت کی جاتی ہے اس यहां یہاں پہ بیان کر دیا کہ نقص نکاغ مصبر ہوگی اور قریش میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا کف ہوگا یعنی قریش میں سب برابر ہیں کسی کو کسی کو صبح حاصل نہیں ہے اسی طرح آر ارب میں سے باغ باغ کے کف ہوں گے وغیرہ اور اس سلسلے میں نے بکریم صلی اللہ کا پروان لیا گیا آپ نے قریش کو باہم کف بتلایا ہے اسی طرح عرب کو بھی ایک دوسرے کا کف بتلا دیا اور موالی موالی کا منع آج لوگ اج لوگ جو ایک دوسرے کا کیا ہے ملا سے اطفاق فرمایا کہ تمام کے تمام قریش جو ہے وہ ایک دوسرے ہیں ان میں سے کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے پر کسی کے کوئی فضیرتو کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ندی وسلم نے فرمایا قریشن اطفاء واج اس میں بغیر کسی فضیرت کے قریش کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپس نے ایک دوسرے کا کف قرار دیا یہاں پہ کسی بھی قریشی کو زیادہ قبیلت حاصل نہیں ہے اس لیے حجی سے روشنی میں یہاں تصاویر کا اعتبار نہیں ہوگا کہ کسی بھی ایک قریشی کو دوسرے قریشی میں فضیرت دی ایسا نہیں ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی پول ہے لیکن انہوں نے تھوڑا سا فرق کیا وہ کہتے ہیں کہ جو خاندان ہے خلافت کے لوگ ہیں خلافت کے اہل جو لوگ ہیں پر ان کا جو ابھی خاندان ہے وہ قریشیوں میں سے بھی بعض قبیرت میں زیادہ ہیں جیت میں زیادہ ہیں جب وہ ایسے خلافت سے نہیں ہے تو اس کے لیے اولیاء کو فص نکاح کا حق ہوگا جی ہاں میں محمد رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں آخر میں بنو باہلا کا ایک لفظ آیا ہے بنو باہلا یہ اس کا ہے اور عربی ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ عام عرب کا بک نہیں بن سکتے اس لیے ان کو الگ سے ذکر کر دیا کہ بنو باہلا یہ ہے تو عرب عربی ہونے کے باوجود بھی کسی دوسرے عرب کے بک نہیں کہلا سکتے ان کے ہم پلّا نہیں ہو سکتے اس کی وجہ جو ہے وجہ اس کی یہ ہے نیچے باشا میں جو لکھا ہوا ہے وجہ اس کی یہ لوگ جو گوشت گوشت پڑ جاتا ہے گل جاتا ہے اس پہ وہ خالی کھا لیتے ہیں مرغوں کی ہڈیاں یہ پکا لیتے ہیں ان کو کھاتے ہیں ان سے چربی وغیرہ حاصل کرتے ہیں کہ اس قسم کے یعنی فطرت انسانی کے خلاف یہ کام کرتے ہیں عام لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں وہ ان کو گن آتی ہے بڑا منہوش بڑا مایوس سمجھتے ہیں لیکن یہ سارے رزیل کام کر لیتے ہیں اس وجہ سے باوجود عرب ہونے کے پوری بھی عربی ان کا تو نہیں یہ کسی بھی عربی کے حکم نہیں ہو سکتے اس لیے ان کا الگ سے ذکر کر دیا ان کے گٹیا پن کی وجہ سے ان کی مایوب شرارتوں کی وجہ سے ممل بمالی کا منقانہ لہو ابوان پھر اسلامی افایہ جن کا ہوا بن یہاں سے پھر ان ہم نئی باشند یہاں سے کل کریں گے انشاءاللہ